یہ سور آراف کا اکیسواں رکو اور نویں پارے کا گیارہواں رکو ہے اشاد فرمایا وس الم انل قریتی کا نت غلب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے پوچھیے اس بستی کے بارے میں جو بستی سمندر کے کنارے واقع تھی یہ پوچھنا ان یہودیوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد میں ایسے کئی لوگ گزرے کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا ان کی عادت تھی تو ان لوگوں کی عادت تم میں بھی ہے تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر کے اللہ تعالی کو ناراض کر رہے ہو سب جب ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں سرکشی کی ہفتے کے دن انہیں کسی قسم کا کوئی دنیاوی کاروبار یا دنیاوی مشاغل یہ دنیاوی شکار وغیرہ سب منع تھا ہمارے یہاں جمع المبارک کا دن عظیم دن ہے مگر ہمارے لیے کاروبار صرف جمعہ کی پہلی اذان سے لے کر نماز کے اختتام تک ہر قسم کے دنیاوی مشاغل منع ہے لیکن ان کے لیے ہفتے کا دن اور ہفتے کی رات پورے چوبیس گھنٹے میں صرف وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے علاوہ کوئی چیز دنیاوی مقاصد یا دنیاوی مشاغل ان کے لیے جائز نہ تھی نسبتی جب انہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی از تا یا جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن بہت کسرت سے پانی کے اوپر بہتی ہوئی نظر آتی ہیں لا یس بتو نا لاتا تین اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں نہ آتی ہفتے کے دن مچھلیوں کی اس قدر کسرت ہوتی اس بعد مفسرین نے فرمایا کہ پانی نظر نہ آتا مچھلیاں ہی مچھلیاں نظر آتی یہ سمجھانے کے لیے اشارہ فرمایا تو مچھلیوں کے شکار ہونے بڑا آسان لگتا ہفتے کے دن اور ہفتے کے دن کے علاوہ اور دنوں میں یہ عالم ہوتا کہ بہت کم مچھلیاں آتی جس سے بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا یہ وہ لوگ تھے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے ان کی گزر اوقات وہ صرف اور صرف مچھلی کے کھانے پر اور مچھلی کو بیچنے پر تھی کدا علی کا اسی طرح نب لو بیما قانون یا ہم نے انہیں آزمایا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے یہ آزمائش ان پر گناہوں کی وجہ سے آئی اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے کچھ سالوں تک تو یہ برداشت کرتے رہے پھر کیونکہ ان کے ایمان کمزور تھے لہذا انہوں نے ایک تدبیر سوچی انہوں نے ایسا کیا کہ سمندر سے نہریں کھودی اور اپنے علاقوں میں بہت بڑی بڑی تالاب بنائے جب ہفتے کا دن آتا تو نہر کا منہ کھول دیتے تو سمندر کا پانی نہر کے ذریعے ان تالابوں میں جمع ہو جاتا جو سمندر کی سطح سے نیچے تھے جب پانی جمع ہوتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی اور جب مچھلوں سے وہ تالاب بھر جاتا تو وہ پھر نہر کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں اور پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور وہ یہ کہتے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہم تو اتوار کے دن شکار کرتے ہیں ہفتے کے دن تو صرف ہم دو کام کرتے ہیں نہر کا منہ کھولتے ہیں اور نہر کا منہ بند کر دیتے ہیں حضرت داؤد اللہ نبینا والے ہی سلاۃ وسلام نے سمجھایا کہ ہفتے کے دن نہر کا منہ کھولنا اور پھر بند کر دینا اور مچھلیوں کو تالاب میں قید کر لینا یہی تو شکار ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم کئی سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں مگر ابھی تک ہم پر کوئی تکلیف نہیں آئی اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم پر مشکل آتی اس طرح یہ ستر سال تک یہ گناہ کرتے رہے ستر سال تک بظاہر نے کوئی دنیاوی تکالیف ان پر نہ آئیں اور وہ یہی سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں آخر کار ان پر عذاب آیا اور یہ قوم بندر بنا دی گئی اس قوم کے بندر بننے سے پہلے ایسے لوگ تھے اس قوم میں کہ جو اس کام کو غلط سمجھتے تھے اور وہ یہ کام نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں سمجھا سمجھا کے تھک گئے تم راہ ہدایت پر آتے نہیں ہو لہذا اب ہم یہ کریں گے کہ پورے گاؤں کے بیچ میں ایک دیوار ہم بنا لیتے ہیں جو لوگ شکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دائیں طرف چلے جائیں ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے ہماری رشتہ داری بھی ان سے ختم ہے چونکہ یہ اللہ کے نافرمان ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو شکار ہفتے کے دن نہیں کرتے انہوں نے آنے جانے کا راستہ بھی الگ بنایا بیچ میں ایک بڑی دیوار کھینچ لی یہ لوگ جو شکار نہیں کرتے تھے ان کے بھی دو گروپ تھے ایک گروپ وہ تھا کہ جو ان گنگاروں کو نصیحت کرتا اور نیکی کی دعوت دیتا برائیوں سے انہیں روکتا ایک گروپ تو وہ تھا اور دوسرا گروپ جو تھا وہ یہ کہتا کہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو کئی سالوں سے سمجھا رہے ہیں یہ لوگ سدھرنے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے لہذا اپنا وقت ضائع مت کرو قرآن مجید فقان حمید نے ان دونوں گروہ کے کلام اور گفتگو کو اس طرح بیان فرمایا وہ قالت قولک امت اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا جو گناہ تو نہیں کرتا تھا مگر اس نے نیکی کی دعوت چھوڑ دی تھی اس نے ان لوگوں سے کہا جو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے لمت تم اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جسے اللہ تعالی ہلاک کرنے والا ہے او معذب عذابن شدید یا انہیں شدید اذاب دے گا تو وہ نیکی کی دعوت دینے والے برائی سے روکنے والے جواب یہ دیتے اولو ما غلا ربی کم انہوں نے کہا ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں ازر پیش کر سکے پروردگار ہم نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب نہ ڈال تو نصیحت کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حجت بن جاتی ہے کل بروز قیامت وہ گناگار یہ دعویٰ نہیں کر سکتا پروردگار اس نے مجھے گناہ سے روکنے کی کوشش نہ کی عائد سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ہم نیکی کا پیغام دیں بری بات کو رد کرنے گناہ سے نفرت دلانے کی کوشش کریں یہ ہمارا کام ہے ہدایت رب العالمین کی قدرت میں ہے وہ جسے چاہے گا ہدایت عطا فرمائے گا لیکن کوئی اگر ہماری بات نہیں مانتا پھر بھی بار بار نصیحت کرنی چاہیے اور پوری کوشش کرنی چاہیے کیونکہ انسانی قلب پر ایسے لمحات کبھی کبھی آتے ہیں کہ ہزار مرتبہ نصیحت کی جائے اس پر اثر نہیں ہوتا اور کبھی دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کوئی بات سمجھائی جائے فورن سمجھ جاتا ہے والام یا تقون انہوں نے کہا ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اور متقی پرہیزگار بن جائیں ہو سکتا ہے کوئی لمحہ ایسا ہو کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے فلم نسو ماں زب کی روبی جو انہیں نصیحتیں کی گئیں انہوں نے جب ان نصیحتوں کو بھلا دیا ان جین الرین یان ہونا سو تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہم نے انہیں نجات دے دی وہ اخذ نل لرین غولمو می ازابلم بکان اور ہم نے ظالموں کو برے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی فرمانی کرتے تھے فلم ماں آتاؤ ام جس چیز سے انہیں روکا گیا بس جب انہوں نے وہ کام کیے اور حد سے تجاوز کر گئے کل نہ ہم نے فرمایا لہم ان سے کون قردن خاصین اے لوگوں دھتکارے ہوئے زلیل رسوا بندر بن جاؤ قیر بندر ایک صبح نیک لوگوں نے یہ دیکھا کہ برابر میں جو دیوار ہے اور دیوار کے پیچھے گناگار لوگ رہتے ہیں کیا بات ہے صبح کا وقت ہے بڑا سناٹا ہے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے انہوں نے خیال کیا کہ شراب پی کر مدھوش ہوں گے دیوار پہ چڑھ کر انہوں نے دیکھا تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ پوری بستی میں بندر ہی بندر تھے انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے یہ لوگ کہاں گئے اب وہ دیوار کود کر یا دروازہ کھول کر اس بستی میں گئے تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ وہ بندر ان کے پاس آتے اور روتے اور ان کے, ان کے کپڑوں کو سونگتے اور ان کے جسم سے اپنا سر جو ہے وہ لگا کر افسوس کا اظہار کرتے تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ بندر بنا دیے گئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی صورتیں ان کے جسم تو بندر بنا دیے لیکن ان میں شعور ابھی باقی تھا یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور سمجھتے تھے تو ان نیک لوگوں نے انہیں کہا کہ ہم تو تمہیں کہتے تھے کہ تم یہ گناہ نہ کرو لیکن تم نے ہماری باتوں کو تسلیم نہ کیا اور وہ اپنے سر کو اس طرح ہلاتے گویا کہ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں تین دن تک یہ زندہ رہے اور پھر یہ سب کے سب خلاق ہو گئے امام مسلم علیہ رحمٰ مسلم شریف میں حدیث پاک آپ لکھتے ہیں نبی اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ بندر اور خنزیر کیا انہی نسل سے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب آیا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب دے تو اس کی نسل نہیں چلتی جب کسی کو بندر بنا دے خزیر بنا دے تو وہ تین دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اور آپ نے فرمایا یہ بندر اور خزیر جو پائے جاتے ہیں یہ جانوروں کی قسم ہے یہ وہ لوگ نہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اس حدیث پاک سے واضح طور پر کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ بندروں کو اور خنزیروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا ایسی بات نہیں ہے اتنا پیارے بھائیوں اس واقعے پر آپ غور کریں سوچیں یہ لوگ کافر نہیں تھے یہ توریت کے ماننے والے تھے یہ زبور کے ماننے والے تھے یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے تھے پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے اور کوئی گنا نہیں کیا صرف ایک گنا کیا باقی کسی اور چیز کی نافرمانی نہیں کی صرف ایک گنا اور وہ گنا بھی ڈائریکٹ نہیں کیا بالکل بے شرمی کے ساتھ گناہ کیا ہو بلکہ غلط فہمی میں مبتلا ہوئے گو کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے کیا کیا وہ نہیں کھود کر وہ سمجھے کہ ہم تو شکار ہفتے کے دن نہیں کر رہے جب انہوں نے اللہ تعالی کے ایک حکم کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آیا ہم سوچیں کہ ہم دن رات کتنے گناہ کرتے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود پھر یہ بھی غور کریں اس واقعے میں کہ انہیں ستر سال تک ڈھیل دی گئی اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور چار سال پانچ سال دس سال اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی راضی ہے ہو سکتا ہے عذاب اور گرفت آنے والی ہو اجتماعی عذاب اب نہیں آتا لیکن انفرادی مشکلات اور انفرادی عذابات آتے رہتے ہیں اس واقعے میں عبرت ہے اور خاص طور پر یہ عبرت بھی ہے جو لوگ کاروباری معاملات میں پہلے تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم حرام نہیں کمائیں گے لیکن ان پر جب امتحان آتا ہے آزمائش آتی ہے کہ حلال ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور حرام ان کے پاؤں میں آنے لگتا ہے تو اس وقت وہ صبر نہیں کر پاتے اور حرام میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے کہ دیکھیے یہ ان کے لیے آزمائش تھی کہ اور دنوں میں مچھلیاں بہت کم آتی ہیں اور ہفتے کے دن شکار منع ہے تو مچھلیوں کی کسرت ہوتی ہیں. یہ وقتی پیریڈ ہوتا ہے اگر بندہ یہ عزم کر لے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا حرام ذرائع اختیار نہیں کروں گا چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے تو اللہ تبارہ کا تعالی اس کے نقصان کو نفے سے تبدیل فرمانے پر قادر ہے وہ رب العالمین کرم فرمائے گا تو چند دنوں کے بعد اس کی مشکلات آسان ہوں گی اور انشاءاللہ اس کے لیے روزی کے دروازے حلال روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے کیونکہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک جو روزی اس کے نصیب میں لکھی ہے وہ مل نہ جائے اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ نصیب کی روزی کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام ذرائع سے اس کو حاصل کرتا ہے وہ عید اور یاد کرو جب تازانا رب کا لسن قیاما میں یسو ملاب یہ آئےت کریمہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے شر فرمایا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے حکم فرمایا اعلان فرمایا ضرور ب ضرور میں ان گناہگاروں پر قیامت تک ایسے لوگ بھیجتا رہوں گا جو انہیں سخت تکالیف دیں گے یعنی بڑی اسرائیل سے فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا نافرمانی کی انہیں بندر بنا دیا گیا اب اس کے بعد جوریت کا ماننے والا ہوگا انجیل کا ماننے والا ہوگا اپنے آپ آب کو مسلمان کہتا ہوگا اور قرآن پاک کی آمد کے بعد اب جو قرآن کو ماننے والا ہے وہی وہ مسلمان ہے تو جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو اور جب وہ اللہ کی نافرمانی فرمانی کرے گا تو اللہ تعالی ظالموں کو ان پر مسلط فرما دے گا اگر ہم کافروں پر غلبہ چاہتے ہیں اور ظالموں کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالی کی فرما برداری کریں انشاءاللہ اللہ غیبی امداد ہوگی اور ظالموں پر اللہ تعالی ہم سب کو فتح و نصرت عطا فرمائے گا تو یہ کافروں کا ظالموں کا مسلط ہو جانا یہ بھی تمبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائیں اور گناہوں سے توبہ کر لیں کہ مسلمانوں کے لیے آخرت ہے جب وہ آخرت کو بھلا کر دنیا کے مشاغل میں لگ جائے تو انہیں تمبی کی جاتی ہے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں عراق کے اندر ایک وقت وہ آیا کہ نو بلّہ مزالک لوگ اتنے دین سے دور ہو گئے کہ مسجدیں ویران ہو گئیں یہاں تک کہ بعض مسجدوں میں پنج وقتہ نماز با جماعت نہ پڑی جاتی اور یہ عالم ہو گیا کہ بعض مسجدوں میں جمعہ تک منعقد نہ ہوتا لوگ اتنے نمازوں سے اور دین سے دور ہو گئے کافر مسلط کر دیے گئے یہ تنبیہ ہے مسلمانوں کے لیے آج بھی اندرون سندھ اور اندرون پنجاب دیہاتوں میں ایسی کئی مسجدیں جو ویران پڑی ہیں جن میں نہ آزان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے بلکہ ناود بلّاہ نے جانے ایسی مسجدیں بھی بھائیوں نے دیکھیں دعوت اسلامی کے جب قافلے اندرون سندھ اور اندرون پنجاب وہ تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ایسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھیں کہ مسجد کے اندر نعوذ باللہ میں ذالک کتوں نے ڈیرہ ڈالا ہوا ہے اور دیہاتیوں کو پرواہی نہیں وہ اس کی صفائی کرتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اسی طرح سیون شریف میں ایک قافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جگہ پر گئے تھے آج سے چند سالوں پہلے تو ایک مسجد تھی اس کی ایک دیوار گر گئی تھی لیکن اب گئے تو اس جگہ مسجد نہیں تھی پوچھا یہ کیا مسئلہ ہوا تو کہا ایک دیوار تو گر گئی تھی ہم نے تینوں دیواریں گرا کر اس کو کھیل کا گراؤنڈ بنا دیا نوزب اللہ ہم نے تو جب ایسے حالات ہوں اور ہمارے ملک میں ہوں تو بتائیے مہنگائی کہاں سے ختم ہوگی بے برکتی کہاں سے ختم ہوگی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں کیسے ملیں گی اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کا عطا فرمائے ان کا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے وہ ان نحول غفور رحیم اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے وہ قطو امام اور ہم نے انہیں زمین میں گروہ در گروہ کر دیا منہ ہوں ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں وہ دون ہوں دو اور ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو گناہ ہیں وہ بلو نا ہم آتی اور ہم نے انہیں آزمایا بھلائی اور تکالیف کے ذریعے نعمت دے کر آزمایا پھر مشکل دے کر آزمایا کہ نعمت دی تاکہ وہ نعمت کی وجہ سے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ رب ہمیں نعمتیں دے رہا ہے پھر بھی وہ نہ سدرے پھر ان پر مشکلات آئیں ان مشکلات سے بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی اور بلو ہم نے انہیں آزمایات سے آگ نعمتوں کے ذریعے اور مشکلات کے ذریعے لال لہوم تاکہ وہ پلٹ جائیں اور دین کی طرف آ جائیں خلف پھر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے کتاب جو کتاب توریت کے وارث بن گئے یا خزون اردہ ادنا اللہ اکبر وہ اس کتاب کے ذریعے اس ذلیل دنیا کا سامان اور ذلیل دنیا کی دولت حاصل کرتے ہیں وہ یقینا اور وہ کہتے ہیں سیوغ فارولانا ہماری بخشش کر دی جائے گی یعنی ایک تو رشوت لیتے ہیں گناہ کرتے ہیں رشوت لے کر غلط مسئلہ بیان کرتے ہیں یہودی علما روایت میں آتا ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی حالت اتنی خراب ہوئی اور وہ تو کے احکامات سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کا ہر قاضی ان کا ہر جج رشوت لیتا اور لوگ اس جج کی برائی کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ قاضی جو ہے رشوت خور ہے لیکن جب وہ خود سیٹ پر آتا تو وہ بھی رشوت خور بن جاتا یہودیوں کی ابتری کی حالت اور مسلمانوں کا حال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے آج ہم سرکاری محکموں میں جو کام کرتے ہیں ان کو لان تو کرتے ہیں کہ وہ رشوتیں لیتے ہیں لیکن لان کرنے والے ہی جب ان عہدوں پر جاتے ہیں تو وہ بھی حرام مال حاصل کرنے میں ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں کرتے وہ این یا تہم اور ادم کتنے اتنے لالچی ہیں کہ ایک دفعہ سامان اور دولت لینے سے رشوت لینے سے جان نہیں چھوٹتی ان کی ان کی ہرس اور لالچ ختم نہیں ہوتی اسی کی مثل اور دولت مل جائے تو وہ لے لیتے ہیں ہڑپ کر جاتے ہیں کیا ان پر کتاب اللہ کے ذریعے پکا وعدہ نہ لیا گیا کہ وہ اللہ پر ہمیشہ سچی بات کہیں گے یعنی اللہ کی خاطر انصاف کی بات کہیں گے سچ بولیں گے اور تمام معاملات میں رشوت سے اور ان گناہوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ انسان جب رشوت لیتا ہے تو دو صورتیں ہیں رشوت لیتے وقت وہ یا تو کسی کا حق مارتا ہے رشوت لے کر اس کا کام کر دیتا ہے یا جب ملک میں رشوت کی لانت عام ہو جائے تو پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ جن کے حقوق ہیں وہ صرف ایک سگنیچر کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں اللہ تعالی اس رشوت کی لانت سے تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے وہ درسو معافی اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے عمل نہیں کیا مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن پڑھا تو صحیح عمل نہیں کیا لیکن اب تو پڑھنے سے بھی گئے اکثر مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے اور دار العرت خیر الدین اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں افلا تاقدون کیا تم عقل نہیں رکھتے لدی نہ یو اور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں وہ اقام اور نماز قائم رکھتے ہیں کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور پھر نماز کا ذکر ہے اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو شخص یہ محسوس کرتا ہو کہ نیکی کا جذبہ میرے اندر نہیں مجھے عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا گناہ سے میں بچ نہیں پاتا وہ نماز کی پابندی کرے اپنے اوپر جبر کرے اور کسی حال میں نماز نہ چھوڑے اور نماز کی جب وہ پابندی کرے گا اور ساتھ میں اپنی نماز کو درست کرنے کی کوشش بھی کرے انشاءاللہ عزوجل از نماز کی برکت سے ہر برائی سے اسے نفرت ہو جائے گی ان اور اجغل مسئین <الْمُسْلحِين> بے شک ہم اصلاح کرنے والوں نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے وہ عید اور یاد کرو جب نہ تقنل جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا بنی اسرائیل نے جب تو کو ماننے سے انکار کیا تو ان کے اوپر کوہ تود کو بلند کیا گیا کا ان گویا کہ وہ ان پر بادل ہے انہو اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ یہ اب پہاڑ ان کے اوپر گرے گا ان سے فرمایا گیا تو, تو کو ماننے کا اقرار کرو یا پھر یہ پہاڑ تم پر گرتا ہے ان سے فرمایا گا خزو ماں آتے نا جو تمہیں ہم نے عطا کیا یعنی تو اسے مضبوطی سے تھام لو وز اور عمل کرو معافی جو کچھ توریت میں ہے اس پر عمل کرو لا اللہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا فائدہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے اگر ہم آج بھی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں اور جو آیت سنیں جو حکم معلوم ہو اپنا محاسبہ ہو میرا اس پر عمل ہے یا نہیں عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے استقامت کی دعا کریں اور عمل نہیں تو اسے اپنے ذہنوں میں نوٹ کر لیں اور نیت کر لیں کہ آج کے بعد میں انشاءاللہ اللہ اس پر عمل کروں گا یہی کتاب اللہ کا مقصد ہے اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن پاک سے جب لوگ وابستہ ہو جائیں اور مسلمان جب بھی قرآن پاک سے وابستہ ہوئے وہ دنیا کے سپر پاور بن گئے دنیا کی عزت بھی ملی اور آخرت کے فوائد بھی انہیں ملے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے